وی ہے عظمت ہو گیا ہے کہ نبی علیہ السلام یو آر جمت تنظیل شدتن ہے دوسری مناسبت یہ کہ باب بدء الوحی تو کیف یا چیک الوہی لاتحر اقبالسان یا چیکل الوحی بیان ہو کے جملے آتے اور مجھ پر پڑھاتے تھے اور پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ مجھے حکم آئے کہ لا تحرک تو, تو کیفر ایسی ولے وہی کیسے آتی تھی کیفی ابتدائی میں حضرت تحریک کی شفت فرماتی تھی تو حکم آگے لا تو ہر عزمت بھی آ اور تیسری چوتھی بات یہ کہ اس حدیث کا موافقت یہ حکم اللہ آگے جائے ہاں دوسری حدیث سے پانچویں حدیض ہیں اور پہ حدیث کا اسمن حدیث کے بارے میں کہتی ہیں رمضان نبی علیہ السلام بہ نسبت باقی شعور کے رمضان میں بہت عجوت تھے پھر بعد میں حضرت تحقیق کریے تو حدیث تو آسان ہے حدیث مبارک آسان ہے صرف جو ہے نا موافقت حدیث اس میں ہے اور اس ایک نئے باندھ ہیں یا اس میں تحمیل و سند کا ذکر ہے اور اس سے پہلے جو ہے تحمل صنعت کا مسئلہ نہیں ذکر ہوا آج اگر تاب میں مسلم کا مقدمہ پڑھا ہو تو یہ ہاتھ نے وہاں پہ سیکھنی ہوگی اب ترجمہ پڑھتے ہیں حد دسنا ابدانوں امام بخاری کا استاد ہے عبدان کہ مجھے عبدان نے رواج کی ہے اب اس پر یہ بات ہے کہ بھئی عبدان کون ہے یہ عبدان اس کا اپنا نام ہے یا یہ نام جو ہے اس میں کوئی تغیر آئی ہے. تغیر آیا ہے تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ابدان اصل میں آبد تھا یہ ابدان کون تھا عبداللہ جیسے محسل کا اس کا نام عبداللہ تھا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچے کا نام آدورا لے لیتے ہیں پھر اس کو اس کا نام عبداللہ تھا تو والدین نے ابدان ابدان کہنا شروع کیا تو اس کا نام مشہور ابدان ہو گیا جیسے میرے بڑے بیٹے کا نام ہے غلام الرحمان لیکن ہم اس کو غلام کہتے رہے غلام کہتے رہے تو ابھی ساری دنیا غلام استاذ کہتے ہیں غلام الرحمان نہیں ہے تو یہ ہماری غلطی ہے تو یہ اصل میں عبداللہ تھا تو والدین اس کو ابدان کہتے تھے اور عرب میں یہ دوستور تھے نام کو کبھی کبھی بگاڑتے تھے جیسے احمد کو حمدان کہتے تھے واب کو حبان کہتے تھے تو آپ کو ابدان کہتے تھے تو یہ حمدان حبان ابدان اس نسبت سے ہے اور یہ نام مغیر ہے عبداللہ کا ٹھیک ہے <تصفح> اس کو پسند کیا ایک نے حجر اسکلانی فتح الباری میں اللہ میں آئینی کہتا ہے کہ یہ نام مغیر نہیں ہے یہ اصل میں آبدین کا تسنیا ہے اس لیے کہ اس کا نام عبد اللہ تھا اور اس کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی تو کنیت ابو عبد الرحمن اس میں عبد الرحمن آتا ہے اور اس میں عبد اللہ ہے تو وہاں بھی آبد اس میں بھی آبد تو حد سما ابدان وہ آدمی جس کا اسم اس میں عالم اور کنیت میں آبد کا لفظ آتا ہے ابدان اس مسبر سے لکھا ہے اصل میں کیا تھا اس کا نام عبداللہ ہے اوکت ابو عبد الرحمن ہے م. تو اب انیت اور عالم کو ملا کر ابدان کے دیا ہے تو حد دسنا ابدان تو یہ جملہ جو ہے علم حضر کے قول سے زیادہ قوی ہے تو یہ کہتے آبرنا عبداللہ اب یہاں پہ ایک نقطۂ حدیث علم حدیث کو یاد رکھو جہاں کہیں حدیث میں ابدان عبداللہ سے نقل کرتا ہو تو عبداللہ عبداللہ ابن مبارک ہوگا جہاں کہیں ابدان اپنی شیخ سے بنا میں عبداللہ کی بات نقل کرے تو عبداللہ سے مبارک ہوگا کالا اخبرنا نا یونسو عبد کہتا ہے کہ مجھے خبر دی ہے یونس نے پانی زہری تو زہری سے تو گویا کہ ابدان شیخ بخاری ہے عبداللہ شیخ ابدان ہے اور یونس شیخ عبداللہ ہے ان یونس کا شیخ زہری ہے اور زہری تو آپ جانتی ہیں نا محمد ابن مسلم ابن شاعر امام زہری جو دس بار کتاب لکھی اس کو خدا ہدایت نے کیا عجیب کام کر دیا بخاری یہ جو ہے ممکن حدیث کے لیے اس نے راستہ مار کر دیا اچھا ہاں رحت دسنا بن محمد کیا ہے ہاں وحد رحد صنعت مشرک محمد یہ سب سے پہلے سند ہے جس میں تحریف آئی ہے کوئی حکم بعد میں دینا ہے پھر اس ہا کو یاد کرنا ہے کہ یہ ہا ہے کہ خا ہے اس میں محدثین کی دو رائے ہیں ایک یہ کہ یہ ہائے موجمہ ہے یعنی خا ہے اور جب خا ہو تو اس کا معنی ہے اے خواہ کا معنی ہے اخ اور الاخ کا معنی ہے الا آخر الکلام اور یا اگر یہ خائے م جمع ہے تو یہ مخفف ہے کس سند الاخر سے کہ گوئے کہ ایک سند ابدان سے زہری تک ہے دوسری سند جو ہے بشر سے زہری تک ہے تو ہاں خا ہے جب خواہ ہو مو تو مخفف ہے ہلاخل کلام سے قائم و جمع ہو تو مخفف ہے الاخر سنت یہ باز المحدثین ہے وہ اما قل جمہور یہ ہا ہائے محمالا ہے جب ہائے محملہ جسر جو ادھر ہے تو اس میں پھر چار تو جی ہاتھ ایک توجہ یہ ہے کہ ہا یہ مخفف ہے اقر الحدیث کا الحدیث کیا الحدیثر الحدیث اب ال تمام یہاں یہ حدیث اس سند سے پورا پڑھو جب ہائے محملہ ہو, ہو الحدیث کا تو یہاں یہ پڑھا جائے گا تو آپ جائیں گے ہاں الحدیث آپ پڑھیں گے اس کو دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ہا, یہ ہا جو ہے یہ مخفف سخا سے ہاں ہہ ہم حدیسی وہاں ذکر کرتے ہیں جب ایک روایت یا کوئی ایسی دو عبارتیں متردد ذکر ہوں جو دو عبارتیں ہوں تاریخ اس میں تردد ہو تو ایک عبارت لکھ کر اس پہ صح لکھتے ہیں ہاں صح آپ کو جگہ جگہ آئے گا سہ تو ہاں اگر الحدیث ہو تو ہم پڑیں گے اس کو تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہاں جو ہے یہ ہا علم سے ہے ہاں ہا علم سے ہے وہ کہ اس صنعت میں کیا ہے فرق ہے ایک فرق افدان سے زہری تک یوں ہے دوسری صنعت بشر سے زہری تک یوں ہے اس میں ہائل ہے ٹھیک ہے ایلن اس ہائل کو بھی نہیں پالا جائے گا چوتھی بات یہ کہ ہاں مخفف تحویل اس سے اور یہاں پہ بہتر ہے جب ہاں تحویل و سند کا مخف ہو تو آپ پہ ہا پڑی جائے گی میں سمجھ گئے بھائی مم. الحدیث سخ ہاں ہائل تحویل سند تو صح اور حائل نہیں پڑیں گے مم. الحدیث کمانا ہو تو پڑیں گے مم. اگر تحویل مم. و سند ہو تو پھر پڑیں گے مم. یہ چار چیزیں ہیں ان چار میں جو آخری بات ہے یہ زیادہ بہتر ہے مم. موجہ کے مقابلے میں محمل بہتر ہے اچھا اب جہاں حدیث میں ہاں آئے گا اشارہ ہوگا تحویل صنعت تک تو یہ کہاں پہ اشارہ ہوگا تو جو ہے ایک دو سندیں حدیث کی ابتدا سے ایک ہے وہاں ابتدا سے الگ الگ ہیں لیکن ممتہا میں ایک ہو جاتے ہیں جو جہاں سے سند ایک ہوتی ہے آخری صنعت ایک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ابتحاد صنعت دو صنعتیں اگر ابتدا سے مخالف ہوں اور ممتحا میں آپس میں ملتی ہو ٹھیک ہے نا تو جہاں پر ملتی ہیں وہاں پہ محدثین ہار دیتے ہیں جہاں پہ وہ صنعتیں آپس میں متحد ہو جاتی ہے وہاں پہ محدثین ہار لکھتے ہیں اب یہاں پہ فرق یاد کروں امام بخاری کا شیخ ابدان ہے وہ اس کا شیخ عبداللہ ہے اس کا شیخ یونس ہے اس کا شیخ ظہری ہے یہ حدیث امام بخاری کے دوسرا شیخ بشر ہے یہ بھی امام بخاری کا استاد ہیں تو اب بشر کا شیخ پھر عبداللہ ہے عبداللہ کا شیخ یونس اور معمر ہے یہ زہری سے تو گویا کہ بشر سے اور ابدان سے اختلاف ہے ظہری تک ظہری پر اتفاق ہے اب زہری سے آگے حدیث ایک ہے اب سمجھ گئے اس بات پر دار فلا فلا ہاں اور اس سند کی تحویل یعنی یہ حدیث یہ سند امام بخاری کو یہ حدیث دوسری شیخ کے نسبت سے یوں ملی ہے حرد صناب یشرم محمد قال کالا دسناب دلہ کالا بناس و ماں مرنا ہوا نظہری تو زہری پر اتفاق یہ سند ہوا اور اولیچ اساتذم اختلاف آ گیا ہے تو جا اتحاد و سند ہوگا ہاں ادھر تحویل ہاں یہ تحویل و سند اب مسئلہ حل ہو گیا ہے اب دیکھو بھائی حد دسناب مشرق ال محمد کالا دسنا ابد اللہ اخبار آیو نسخ مرو نہ اب دیکھو بابا پہلے آپ نے اخبار آئی نسخ انہری نہیں ہے اخبار یونسو اور معمر نخر کی ان سے گیا ہے توجہ ہے بھائی اب یہاں پہ بات سمجھو یہ حدیث زہری سے دو شاگرد نقل کرتے ہیں یونس اور معمر توجہ ہے یونس اور معمر اب یونس سے نقل کرنے والا عبداللہ نے پہلے میں اس سے ابدان ہے دوسری آدمی سے نقل کرنے والا عبداللہ ہے اور اسی بشر ہے جس طرح یونس کی سرج کو زوری سے نقل کرتے ہیں نہ تو معمل بھی نقل کرتے ہیں جب معمل نقل کرتے ہیں تو معمل کے بعد نہ ہو کیوں نقل کیا ہے کیوں ذکر کیا ہے ٹھیک ہے بھائی تو اگر آدمی میں پڑا ہو تو اس میں یہ مسئلہ ہے نہیں ہے تو مقت یاد رکھو جوان محدثین سرد الحدیث کرتے ہیں نا یعنی احادث پیش کرتے ہیں محدث جہاں حدیث जी, जी. پیش کرتے ہیں جہاں ایک استاد سے دو قسم کے را... دو شاگرد ہوں اگر دونوں شاگرد استاد سے روایت ہوں بہ مینوانس نقل کریں تو آپ یہ محدث مصر لکھتے ہیں اگر ایک استاد سے دو شاگرد روایت نقل کرتے ہیں الفاظ علیدہ من مفہوم ایک ہو تو نہ ہو آتا ہے مسئلہ نہیں اب یہ قید اگر آپ کو یاد لے تو تحاوی شریف نکالے آپ کے پاس ہو تو تحاوی شریف جب حدیث نقل کرتے ہیں مثلا ایک بات نقل کر کے الفاظ حدیث متن اس کے بعد کہتے ہیں وہ حد نافلافنا نہ نا ہو حدث نافلافنا نہ نا ہو پھر کہتے حدث نافلافنا مسل نا ہو تو جب مسلح کا ذکر ہوگا تو طواف لفظ اور معنی دونوں کی طرف اشارہ ہوگا اب جب ناہورو کے ذکر ہوگا تو طواف کے کی طرف اشارہ ہوگا نہ اختلاف الفاظ جب یہ وقت یاد ہو گیا ہے تو دیکھو یونس اور معمر نہو زہری تو یہ معنی نہیں ہے کہ معمر یونس کو استادے یونس اور معمر دونوں ہم اصرف طلبا ہیں شاگرد ہریکے لیکن یونس جو الفاظ نقل کرتے ہیں تو معامر نے الفاظ نقل نہیں کیے ہیں البت معامر نے ضرور سے جو رواج نقل کیے تو مفرو ان کا ایک ہے تو نہ اتفاق پھر مفہے نہ اتفاق پھر الفاظ فرق, فرق سمجھ گیا تو اب زہری سہری کہ اخباری نے المیہ عبداللہ عرب عباس ضلع قال آسان ہے اس کا آپ نے حدیث آنی پڑی ہے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج الناس تھے نبی علیہ السلام بو سخی تر لوگوں سے ایک اجود ہے جو کہ جود سے ہے جو کسی کہتے ہیں ایک سخی ہے سخی اور اجود اس میں فرق ہے سخی کا اطلاق ہوتا ہے انفاق کے پر اور اجود کے اطلاق ہوتا ہے انفاق و پر ٹھیک ہے آپ نے پڑھا ہے دیکھا ہے کہ تب دیکھتے ہو نا ما ما ناؤاری یعنی دینا مناسب چیز جس کے ساتھ مناسبت ہو کیا مانا مہاراج آپ غریب ہیں آپ کے پاس کوٹ نہیں ہے آپ کو کوٹ مل گیا آپ طالب علم میں آپ کو بخاری کی شرح چاہیے آپ کو شرح مل گئی آپ بد اخلاقی مسلم خدا نخواس آپ کو اچھے اخلاق کی ضرورت ہے آپ کو اچھے اخلاق کی تعلیم مل گئی ہے آپ تطہیر کے معاملات نہیں جانتے آپ کو اسلامیہ تطہیر کے مسائل بتا دی اس کو جوت کہتے ہیں ایتا اور نا بری یا مناسب چیز سارے حاجت کو دینا اس کو جوت کہتے ہیں اور یہ عام ہے اور اکثر اس کا استعمال منافی پر ہوتا ہے یعنی علمی منافیر پر جس لیے نبی پاک اجوناس انتہائی از و تھے سخی تک تھے تو سخی کو اطلاع فقط مال دینے پہ ہوتے عج العام ماشاء اللہ اب نبی پاک کی صفت اجود نبی پاک بہت سخی تھی بھائی سوال پڑتا ہے کہ نبی علیہ السلام جو غریب تھے تو امیر سخی بنتا غریب تو سخا نہیں کر سکتا تو یہ جملہ میں پہلے کہا کرتا تھا الحمدللہ مجھے دلال مل گئے ہیں میں بھی اجوت تھی اگر تم کہتے ہو کہ بخاری کی حدیث سے مشکلات میں تم نے پڑی ہے کہ نبی علیہ السلام کے چوڑے میں مہینوں آگ نہیں جلتی تھی جو خود کھانے کے لیے جس کو نہ ملے وہ سفی کیسے میں نے بھاگا ہاں ہاں بھائی رری اس لیے نہیں تھی کہ مال نہیں تھا غریب اس لیے تھے کہ مال جمع نہیں کرتے تھے جو آتے تو آج وہ بدماش تھے مسئلہ ابھی ہمارے مالس راج گل صاحب نے yeah. ابھی اس کو کس نے پانچ سو روپئے دے دیا اور اس نے فوراً تقسیم کر دیا یہ جو دے گیا نا غریب تو ہے ابھی ہوئے نہیں yeah. لیکن جب مل گئے تو ہمیں دے دیا okay. تو یہ سخا کی بات ہے yeah. نبی پاک کے پاس جب چیز آتی تو فوراً okay. اس میں بہت سی روایت تھی لیکن ٹائم کم ہے نا yeah. تو جیسے وہ جس میں آپ نے پائی مشکاس نکلے گیا صاحب ناصر کے نماز پوری سلام پھیلے گی تو پھر بانگے گھر ٹھیک ہے نا صحاب ایک بہت حیران پریشان کہ کیا ہو گیا بعد میں آئے تو سواب نے کہا رسول یعنی جلدی سے آپ کا ایک فرمایا کہ میرے گھر میں چند دن نہیں تھے اور کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے تو اس میں رات گزرے وہ گھر میں اتنے پیسے ہوں تو پیسے تو تھے تھوڑا تو نہیں تھے دنیا سے نسبت سے ہیں کانا جود مائے کلفی رمضان اور تھے نبی علاسلام روز اجود جود سخی اعمال میں مائے کلفی رمضان اس حال میں کہ ہوتی تھی نبی پاک رمضان میں انشاء رمضان میں اجود الجود الجود ہوتے تھے تو معلوم ہوگئے کہ یہاں اجود الجود انصاف پر بھی ہے لیکن اتیا بال پر ہے ہین القاؤ جبریل جس وقت ملاقات کرتے تھے نبی کی علیہ السلام پکانی اور کافی کل لیتے میں رمضان اور جبریل ملاقات کرتے تھے نبی پاک کے ساتھ ہر رات رمضان میں تو جبریل نبی علیہ السلامۃ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے جو دارسول مدارس سے ہے جان جانبین سے نبی پڑھتے جبل سنتے جبریل پڑھتے نبی پاک سنتے اب کہتے ہیں فالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر مین ریل مرسلا تو نبی علیہ والسلام انتہائی اجود ہوتے تھے اعمال صالحہ کی اشاعت اور کرنے میں مینا ریحل مرسلا اس ہوا بیج ہوئی سے ماشاء اللہ اب نفسی ترجمہ کرو پھر بعد میں باتیں تو نبی پان اجود تھی مینا ری ہل مرسلا یہ کس روپئے کو ہوا کس چیز کو اٹھاتی ہے بادلوں کو بادل میں کیا ہوتا ہے بارش ہوتا ہے پانی ہوتا ہے ہماری آم آئے ہیں انسان بھی پانی کا پینے کا پانی کو مل جاتے جانوروں کو بھی مل جاتے ہیں اور اس ان درختوں وغیرہ کو بھی مل جاتا ہے تو اب تصویر دیکھو جس طرح بادل سے پانی آتا ہے اور پانی جو ہے اس میں برکات اور منافع کسی رہے تو نبی کے اخبار میں برکات اور منافع کسی رہے اب یہ ہے کہ بارش سے یعنی بے انتہا فائدے کو ملتے ہیں تو نبی سے بھی انتہا فائدے لوگوں کو ملتے تھے اب بارش کے نزول میں عموم ہے تو نبی کی تعلیمات میں بھی عموم تھا اب بارش سے فائدہ اٹھانے والا وہ زمین مخصوص ہے جس کو اچھی زمین کہتے ہیں تو نبی کی تعلیمات سی بھی وہ سینے فائدے اٹھاتے تھے کہ جو مخصوص سینے تھے جن میں اماوت ہوتا تھا تو جس طرح بادل اور بارش کے فائدے عام ہیں تو نبی کی بھی فائدے عام تھے اور بادل میں بخل نہیں ہے اچھے برے دونوں پہ برستی ہیں تو نبی پاک میں بخل نہیں تھا اچھا اور غیر دونوں سب پہ برستے تھے وہاں ہوا لگے تو نہیں اب یہ ہے کہ فنودارس و قرآن جبرین جو ہے نبی پاک کے ساتھ مدارس قرآن کرتے تھے اب اس میں محدثین کے دو ہیں قرآن بیٹے نمایات بیٹا نہیں چھوڑتا اب نبی علیہ السلام کے ساتھ جی دور کرتے تھے قرآن کے اب اس میں شکان ہے کہ قرآن کا جب دور تھا کہ کل قرآن تھا یا بعض قرآن تھا بعض محد سین نے کہہ دیا ہے لیکن یہ قول ضعیف ہے کہ کل قرآن کا دور ہوتا تھا لیکن اگر کل قرآن کا دور ہوتا تو شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ جب فر وعدے, یعنی واقع افک نبی کو کیوں نہیں معلوم تھا تو معلوم کہ کل قرآن کا دور نہیں تھا جتنا قرآن نازل ہوتا تھا اتنا دور تھا اور ایک صورت پر بھی قرآن کے اطلاق تو ہوتا ہے نا تو الدار رسول قرآن سے مراد یہ ہے کہ جتنے اس سا نازل ہوا ہوتا اتنے دور, دور, دور, دور کرتے تھے ٹھیک ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب آخری رمضان تھا جس میں مکمل دور ہوا تو پھر کل کو آنتا تو شتم ہے اب تین باتیں سنو اس کے بعد بس کرتے ہیں اب اس میں جو رسول اللہ کی جوگت ذکر ہوا باب ویف کان بدلوہی اور رمضان کا مرس میں آ گیا ہے اس حدیث کی مناسبت باب سے کیا ہے ایک مناسبت تو یہ ہے کہ شاہ رمضان لذیق تو بعد ویف کان بدلوئنی تو جس طرح کیفیتی بد الوی غار غیرانی سی تھی تو کیفیت بدلوئنی شاہ رمضان سی بھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجوب بالقران فی شاہ رمضان ابتدائی ویشہ رمضان میں ہوئی تو مسئلہ حل ہو گیا ہے دوسری یہ کہ کیفیتی وہی ہے تو کیفیتی ظہور وہی وہی کیا ہے قرآن ہے اور کیفیت قرآن کیا تھا جو بھی ہمیشہ دور کیا کرتے تھے ٹھیک ہے پاس میں نانو رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مقصود عظمت قرآن ہے اس میں عظمت قرآن ذکر ہوا چوتھی بات یہ کہ بابو کیف کان بدن وہی تو کانسلہ اج تمہارے فی رمضان تو نبی صلی اللہ حامی اج ودنس اور جو وہی نبی کو ملتی تھی تو نبی پاک آگے شاد کرتے تھے تو اس حدیث میں آزمتی وہی اور حکم وہی ہے اور باب بھی بدوزوری وہی سے وہی کیسے ظاہر ہوئی اور وہی کا کیا حکم ہے تم مناسبت پہ ظاہر جاتے ہیں سفر آج پڑے اس میں کوئی تو نہیں ہیں اس پورے حدیث میں تقریبا جو ہیں عنوانات پچیس عنوانات بنتے ہیں پورے حدیث میں تو یہ آج کا جو صفحہ ہے اس میں کچھ عنوانات ہیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ بتائیں گے سب سے اہم چیز اس میں جو ہے محافقت ہے ترجمت الباب سے تو یہ باب جو تھا باب کے فکان ابد الوہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اب وہی باب کے ساتھ اس حدیث کے مناسبت یہ ہے اب تک بیان وہی تھا اور اس حدیث بھی بیان احوال محال ہی ہے تو محالیہ کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نسبت سے یہ حدیث جو ہے ترجم الباب سے موافق ہے کیا ترجم الباب سے اب تک بیان وہی تھا اس حدیث میں بیان احوال موحا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ابتدائی کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ باب کی فکان بد اللہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ون نبی اب اس حدیث میں پال قلیمتوائم بے ننا و بینکم اللہ ناب اللہ نبی علیہ السلام نے حرقل کو جو پیغام بھیجا تھا تو اس میں دعوت الت توحید تھی اور یہ دعوت ال توحید وہ دعوت تھی کہ نبی پاک سے پہلے بھی انبیاء اپنے اقوام کو یہ پیش کر چکے تھے تو انا اوہینا الہ کا کماؤینا میلانو ہند نبی سے مافقت آ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وہیں دعوت علت توحید چندیا علیہ السلاط السلام جو صالحین تھے ان کی بھی دعوت علت توحید تھی تو گویا کہ دعوت علت توحید میں نبی علیہ السلاط السلام اور باقی امبیا کونے برابر اور شریک ہیں تیسری بات یہ ہے کہ باب کیا تھا فکانا تو اس حدیث میں ایک جملہ آتا ہے کہ ہراپل نے ابو سفیان سے یہ پوچھا تھا کہ آیا اس نبی کی اتباع سرداران کرتے ہیں اشراف الناس کرتے ہیں یا زوافا کرتے ہیں تم نے کہہ دیا تھا کہ زوافا کرتے ہیں تو کیا فقان بد الوہی لارسولہ وہیںسی شروع ہوئی زفا سے شروع ہوئی وہیں کے سب سے ماننے پہلے ماننے والے کون تھے وہ زفا حضرات تھے تو اس نسبت سے اس حدیث کا تعلق جو ہے اور ربس جو ہے وہ کس سے ہیں بابو بدعل وہی سے ہے کہ ابتدائی وہیں من الزعفان، من منظا آپ سمجھے یہ تو تین ربطیں ہم نے بیان کر دی ہیں کچھ اس کے حاشیے میں ذکر ہیں اگر آپ نے دیکھا ہو تو اچھی بات ہے نہیں ہے تو ول میں اس کو مع کر تو یا تزا ہو تو پھر بعد میں دیکھ لیں اچھا اب اس حدیث کے لیے تھوڑی سی ہمیں تمہید بیان کرنا پڑے گا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلی جو زندگی تھی نکت الم میں وہ انتہائی مجلومان زندگی تھی اس کے بعد جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ منورہ تو چھٹی گجری میں نبی علیہ السلام نے عمرے کا ارادہ کیا چود سو صحابۂ کرام یا پندرہ نبی علیہ السلاۃ السلام کی موعیت میں تھے جب نبی علیہ السلام مکے تشریف لائے عمرے کے ارادے میں تو مقامی ہوجے نے مشکین نبی علیہ السلاۃ السلام کو روک لیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ تقریباً اسی مشرقین آئے نبی علیہ السلام پر ہم لاہور ہوئے لیکن جن نبی اس میں اللہ کریم کی طرف سے کوئی حکمتی تھی جو صرف فتح میں لے کر فیر نبی علیہ وسلم نے کفار سے یا رب شرقی سے معاہدہ کیا اور اس معاہدے میں تین شرطیں تھی وہ شبد جو ہے نا مشکلات سانی میں آپ ہو سکتا وسکا بخر سن میں بھی آپ نے پڑھا ہو کہ جو معاہدہ تھا اس میں یہ شرط تھی کہ آپ اس سال بدون یا عمر واپس جائیں گے دوسری بات یہ کہ اندر آپ آئیں گی لیکن تین دن کے زیادہ آپ یہاں نہیں رہیں گے ضرور اس اڈا سے آئیں کہ آپ کی سوف تلوری وہ بھی ریلاٹ کے اندر ہوں گے آپ نہیں نکال سکیں گے اور تیسری یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی نتیجہ گیا اس کا آپ واپس بھیجیں گے اور اگر آپ کو کوئی مکہ آئے تو ہم بھی واپس کریں گے ابھی یہ شروع جو ہے بظاہر میننگ کے ہاتھ میں جو ہیں اچھے نہیں تھے لیکن اس میننگ کے لیے بہت ہی بہتر تھی بہرحال ماہرے نبی علیہ السلاۃ السلام کے مشرقین سے کہ آپ ہم دس سال کے لیے آپ نے ہم پہ حملہ نہیں کرنا ہم آپ پر تم پر حملہ نہیں کریں گے جب نبی علیہ السلام کفار کی طرف سے مطمئن ہوئے تو نبی علیہ السلط نے جو ہے دعوت تبلیغ جو ہے بحیثیتی خطوط مل پانی شروع کی اس لیے کفار کے طرف سے تمن ہو گیا تھا تو پھر کفار کے علاوہ اغیار ہوتے یہود السار ان کے ساتھ جنگ ہوئی جیسے بینظیر و قرضہ پر ہنڈا ٹھیک ہے اب یہ چیزیں ہوتی رہی تو ابھی علیہ السلات السلام نے دعوت بذریع خطوط جاری کی تو ایک ختم بھی اثرات السلام نے حیرت ال بادشاہ پہ بیلا جو برون کا بادشاہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے بواستہ دہیت الکلبی بیجا جو کہ اس صفحے کے آخری سطر میں ہے الزیباسبنی ماں دہیت الکلبیم بسرا یعنی امیر بسرا کو خط نبی علیہ السلام نے بیجا اور خط کس کو دیا دہیت الکلبی کو دیا یہ خط ہیرت کو جب نبی علیہ السلام نے بھیجا تو وہ ہجری چھی تھی چھٹی ہجرے میں اور چھٹی ہجرے میں کاجک نہیں تھا دن تو جب یہ دینا سے لیا گیا تو شام نے مکان عید یا ایکان اے ہر قل کیا تھا تو دن تو کلبی نے وہ خط وہاں ہر قل یہ خط بھیا چٹی جب کلبا پہنچے تو پھر ساتری تھی یہ محرم کی محرم کا مین آج تھا تو اسلامی سنگ ہے محرم سے بدلتا ہے تو محرم نے پہنچا اس وقت ہرکل جو ہاں تھا تھا میں تھا یعنی بیت المقس میں تھا وہ جو ہے کہ ہیرکل انڈیا میں کیوں گیا تھا اپنے پرانے عظیم پڑھا فرافلی غلب ری ادن الرض باد غلب سید لبون فی بزی سنی ملالی بس اب دیکھو روم اور فارس آپس میں لڑائی ہوئی تو یہاں تک لڑائی ہوئی کہ فارس جو تھے یہ رومی پر غالب ہو گئے تھے پھر اس کے بعد بہت لمبا واقعہ آئے پھر ان کے آپس میں پھر لڑائی ہوئی تو کیسر نے جو کہ ہرکل بادشاہ ہے نا ہرکل اس میں نزل مانی کہ اگر مجھے اللہ کریم نے میرا ملک جو ہے پھر مجھے دے دیا اور میں جو ہے فارسیوں پر فتح یاب ہو گیا تو میں بیت المقدس میں دو رکا شکرانہ ادا کروں گا اگرچہ جی اس نے یہ نظر مانا تھا چھٹی نجری میں ادا کرنے کے لیے گیا ہے ساتھی میں تو ایفاق نظر میں فوریت یعنی جلد بازی تو نہیں ہے افاق نظر الفور تو نہیں ہے تو اس نے یہ نظر پہلے مانی تھی فتح پہلے ہوا تھا گیا بعد میں تو اس نسبت سے دہیت القلبی ہرتل کے ساتھ مقام اریا میں مل گیا اور یہ یا جو ہے یہ شام کا علاقہ ہے جو کہ مکت المکرمہ بلکہ حجاز والوں کے لیے یہ یری یعنی دار تجارت مرکز تجارت تھا جتنے لوگ بھی عرب کے تجارت کرتے تھے تو شام جایا کرتے تھے تو تجارت کی نیت پر ابو سفیان بھی گیا اور ابو سفیان کے ساتھ مکے کے باقی لوگ بھی تھے جب بھی ات نے ہرکل کو بادشاہ روم کو خط میں بھی پاک کر دیا تو ہرکل نے کہا کہ یہاں تو مکے کے لوگ آئے ہیں جن کا سردار ابو سفیان ہے ابو سفیان کو بلاؤ ابو سفیان کو بلایا گیا ابو سفیان سے ہرکل نے نبی علیہ السلاط اسلام کے بارے میں دس استفسار کی کتنی دس سوالات کی دس تو ابو سفیان نے دس سوالوں کا جواب دیا پھر دس سوالوں پر دس تفریحات کی ہرکل نہیں دس سوالوں پر دس تفریحات کی ہرکل نہیں اب یہاں پہ دس سال کا ذکر ہے لیکن تفریحات نہیں ذکر ہیں اور بھی اللہ ترتیب لطف نشر غیر مرتب ذکر ہیں اور یہ حدیث امام بخاری تیرہ جگہ پر ذکر کی ہے یہ حدیث ہے تیرہ جگہ پہ ذکر کی ہے تین جگہ بتفصیل ہے اور دس جگہ اجماعل ہے تو چار سو بارہ اور تیرہ صفے میں یہ حدیث پھر دوبارہ ذکر آئے گی اس کا ذکر دوبارہ آئے گا چار سو بارہ اور چار سو تیرہ میں تو وہاں پہ دس سوالات پر دس تفریحات ترتیباً ذکر ہیں مشاء میں آپ کو بتاؤں گا تو رب کے حدیث بھی ہو گیا مخرجات حدیث بخاری میں کتنی مرتبہ تیرہ تین میں تفصیل ہیں دس میں اجمان ہیں ان حدیثوں میں دس استفسار ہیں ابو سفیان سے اور اس پہ دس تفریحات ہیں میرا کے لیکن یہاں ہمارے آج کے جو حدیث روایت تھے اس میں نو تفریحات ہیں دسویں نئی ہے اور دسویں تفریح جو ہے چار سو بارہ اور چار سو تیرہ سفری میں ان شاء اللہ آئے گی مسئلہ حل حدیس یہ معلوم ہوا کہ خط کس پاگ نے بھیجا ابھی پاک نے بھیجا کس کے ہاتھ بھیجا جل ہے کربی کے ہاتھ بھیجا کس کو بھیجا کیسر کو بھیجا جو ہرتل ہے کیسر رون کا شاہ بادشاہ ہے اور یہ بیت المقدس کیوں گیا کیا است نظر مانی تھی وہ نظر پوری ہو گئی تھی ابو سفیان صفیان لوگ گیا اس لیے کہ تجارت تھی ٹھیک ہے پھر ابو سفیان سے ہرکل نے کیوں پوچھا اس لیے کہ ابو سفیان مکی تھا ابو سفیان کے نبی کے ساتھ جو ہے رشتہ تھا بہت قریب رشتہ تھا چوتھی بات میں آپس میں ملتے ہیں اس لیے کہ ابو سفیان کا نام جو ہے اس ہم نے لکھا ہے کیا ہے سخر ابو سفیان کا نام ہے سخر ابو سفیان کے باپ کا نام ہے حرب حر کے باپ کا نام ہے امیا امیہ کے باپ کا نام ہے عبد الشمس ابد الشمس جو ہے یہ ہاشم کا بھائی ہے ابد الشمس ہاشم کا بھائی ہے جو کہ عبد المناف کی اولاد ہے تو سفر ہر دبن امیہ تبنو عبد الشمس محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطل دبنو ہاشم ابنو ابن, ابن. ابن عبد. اور ابد الشمس یہ رائے ہے تو اس لیے اقرب امن ہن سبن ہیں اب تھوڑی سے بات ابو سفیان کے بارے میں یہ ہے کہ ابو سفیان اسلام سے پہلے جو ہے یہ مشرقین کا سردار رہا لیکن جب ممین بن گئی الحمدللہ تو پھر ممین بھی اس کے بہت کارنامے ہیں پھر حضر نبی علیہ السلام کے ساتھ اس نے بہت محیط کی ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جی چیز سے اس کے دل میں ایمان کا تقاضا پیدا ہو گیا تھا لیکن مجمن جو فتح مکہ کے وقت ہوا ہے اور انشاءاللہ سال رفصل آئے گی جی اپنی اپنی جگہ تو اب سنی بات حق بسنا عبال یمن الحکم بن نافی عب المن جس کا نام حکم حقم نافی کا بیٹا ہے یہ کہتا ہے اخبانہ شوہر یہ حدیث مجھے بتائے یہ شہد نے ارزمر سن وہ مشہور جوہری ہے جمع جو بخاری کے ساتھ میں آتا سات کا اساتذہ آتا ہے اور امام بخاری کا بہت موتم دبن شخص شخصین قال اخبر نے عبید ہبن عبداللہ ابن اتبا ابن مسعد مجھے یہ رواج بتائی عبید نے جو کہ عبداللہ کا بیٹا ہے آج کے اتبا کا ہے اتبا جو یہ عطبہ ہے یہ مسعود کا بیٹا ہے خبر کیا دی کہ امن عبداللہ ابن عباس اخبر ہوں عبداللہ ابن عباس نے اس عبداللہ ابن اطب کو خبر دی ہے ٹھیک ہے عبداللہ کو خبر دی ہے کہ امن ابا سفیان ابن حرب اخبر ہوں ابا سفیان نے عبداللہ علی مسود کو اطلاع دی اور خبر دی ہے تو جو ہے اب یہاں سے ایک مسئلہ نکلا ایک مسلمان اگر آپ اپنا کفر والا حالت ایمان کی حالت میں بیان کرتا ہے تو وہ قابل اعتبار اور حجت ہوتا ہے اب یہ جو مسئلہ ہے ابو سفیان جو ذکر کرتا ہے اس وقت جو ہے چھٹی ہجری میں ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ابو سفیان کے آٹھویں ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں لیکن یہ حالت قبل ایمان ان کفر کی حالت کے کفر کے زمانے کی کفر و... کے زمانے کا واقعہ ذکر کرتے ہیں تو وہ واقعات جو کہ کسی مسلمان کو حالت کفر میں پیش آئے پھر ان حالات کو ایمان کی حالت میں اگر پیش کریں تو وہ حجت ہے بات سمجھ گئی اس لیے جو معاملہ آیا ہے صفیان کا تو یہ اس وقت تھا کہ یہ مسلمان نہیں تھا لیکن ایمان لانے کے بعد یہ حالت ابن عباس کو پیش کرتے اور ہو جاتی اچھا ارد بھر اس نے خبر دی کیا نہیں رکھنا ہر صحیح لے سرک اب توجہ کرو یہ ہیرا ہے اس کا اپنا نام کیسر ٹھیک ہے ہرقل اس لیے کہتے ہیں کہ جو روم کے جتنے بادشاہ ان کا لقب ہرقل ہوتا تھا جیسے کہ فارس کے بادشاہوں کا لقب کسرا ہوتا تھا اور حادثہ کے بادشاہوں کا نام نجشی ہوتا تھا اور مصر کے بادشاہوں کا نام فرعون ہوتا تھا فرحون مصر یہ کہ کسرائے روم میں فارس سروم نجاشی حدشہ جیسے ہمارے ملک میں وزیر اعظم اور صدر اور سعودی عرب میں الملک ملک اب فاد ملک عبداللہ اور صدر زرداری وہ نہیں کہاں اور وزیر اعظم فلان تو ہر ایک ملک اپنا اپنا نظام ہوتا ہے تو روم کے بادشاہ کو جو ہے وہ مرکر کہتی تھی اور اس کو کیسر بھی کہتے ہیں اور وجہ یہ ہے کیسر کا کہ کیسر جب پیدا ہوئی نا تو ان کی ودہ جو تھی نا وہ زی حمل تھی وہ مر گئی لیکن یہ بادشاہ جو تھا یہ کیسر ہیرا کریے ماں کے پیٹ میں تھا اس کا اپریشن ہوا اپریشن سے یہ کیسر پیدا ہوا جب یہ بڑا ہوا تو اس کو جب پتہ لگ گیا تو اس نے اپنے نام کیسر رکھ دیا ہے فیسر کسر سے کسر کو تھا تو گویا کہ پوری حالت میں یہ ماسو نہیں پیدا ہوا آپریشن کی حالت سے پیدا ہوا ہے تو اس نے اس کو کیسر کہتے ہیں واللہ اچھا <hanses> توجہ کرو آمنا ارسل آرسری لے فیر من قریش ہیراکل نے آدمی بھیجا ابا سفیان کو اس حالت میں کہ یہ ابا سفیان ایک جمع میں تھا قریش کی قریش پوری ایک جمع میں تھا ہم یاد ہوگیا آر سر اے ابو سفیاان کی طرح ادنی بھیجا سی رات بن کے ابو سفیان ایک جمعات تھا. رکب جمع تھا رق جنگ راگ ایک گروہ وہ گروہ, ایک گروہ میں تھا وہ یہ رت قریش تو جاروں یہ کیا مانا تاجر تھی شام کے علاقے میں اتنی تین سل اس میں سلح کیا تھا آپ فلام سے اور سلام یہ سن شبی رت پھر سکھ فرشا تھا یہ فرسی حسن فاسٹ قلم ہے فرض کائیں بہ توری اضاف ال لے کو مزافر پر کیا ہے اصل میں تھا کیا یا لیکن عید یا بل ہے مضاف الہ کو مقدم کیا ہے عید مانے اللہ رب اپنا ہو اور سبھی خوشی گاس یار اللہ کھائی بس میں طرف نظر کے خاطر گیا اور ابو سفیان کیوں گیا تھا تجارت کے غرض سے گیا تھا فد آگوں فد آفی ملزی تو ہرکل نے ابو سفیان کو بلایا اپ مجسمے میں ہاؤ اور اس حالت میں کہ اس کے ارد گرد وہ زماؤ روم یہ کیا مانا روم کے سردار تھے روم کے بڑے لوگ بھی در کے ساتھ تھے اس لیے کہ بادشاہ جو جا جاتے ہیں تو تنہا تو نہیں جاتے ہیں بادشاہ کے ساتھ جو نہیں ہوں وزیر نہیں بھی ہوتے ہیں پہلے زمانے میں تو وزیر تھے نا اب وزیر نہیں بھی ہوتی پتہ کس مزے وزیر جاتے ہیں اس میں آپ بازے قرآن درجوان اپنا کرتے شاہ کو ملا فرادام کو پہلے مانو فدان ان کو اپنی مجلس میں بلایا اپنی مجلس میں بلایا جب وہ تو گئے تو پھر اپنے پانچ بلایا تو پہلے دہن قریب بلایا جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک تارے گل کو فلاں کو بلا مسائل وہ پہلے ہم تو کہ عربی اکثر قریب نہیں تھی دونوں بان میں تو تزاد تھا اور جو عربی نہیں جانتا تھا اس لیے اس نے ترجمان ڈن رکھا حکل کا رسوا سر کون دیکھ لو کہ حاضر جل آ گیا ہے تو حاضر تو دیکھو کے نبی پاک اور نبی حاضر ناظر ہیں بھائی حاضر رجل سیمنشا کشمیر فرماتے کے تعبیر کیا جاتا ہے کس سے فی طرف یہ لیکن جو حاضر ناظر نازر ہے اس کی طرف تعبیر کی جائے بہت تعبیر کی کیا ہر اس کو جوڑا ہو تو بھی احساس لا کری کے بجٹ ایک جمر جو کتاب کی ہے تو قال ابو نے کہا فکوت مین جواہ جواب کہا آنا اقرب النسا میں ان سب میں بہت قریب تر ہوں اس رجل کی طرف نہ صب ع ازرائے نہ ابو سفیان نے کہا کہ میرا نصب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب ہے تو وجہ قرب نصب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیا ہے سفیان کا کیا نام تھا سحر سخر کے باپ کا نام حرب حرب کے باپ کا نام امیہ امیہ کے باپ کا نام عبد دشمت جو ہے یہ ہاشم کا بھائی ہے ہاشم جب بھی اعلی ہے نا جب بھی جب میں نے بھی محمد عبد العالم عبد المطل آج میں بنی اراف یہاں کے چار بیٹھے تھے اب مساج یہ ہے تو فکاگا اس وقت سے برقل نے کہا اج منی اس اباس فیان کو قریب کرو میرے اج اس کو قریب کرو دے رہے میں اس کو میرے پاس لے آؤں ٹھیک ہے تو وقربو اصحاب اصاب کر اور قریب کرو اس کے ساتھ ان کے ساتھیوں کو توجہ کرو ہرکل نے کہا اس ابا سفیان کو میرے قریب کرو جب یہ قریب آ تو ان کے جو ساتھیوں بھی اس کے قریب رکھو بیٹھو بٹھاؤ جب یہ آ تو فج اندزاری انداز علو اندزاری علوم ابا سفیان کے ساتھیوں کو بٹھاؤ اس کی پیٹھ کے پیچھے فل... ذنب... ذنب کام کرتا ہے ابا سفیان جھوٹ بیٹھ گیا اس کی جو ساتھی وہ ایسے بٹھاؤ کہ ابا سفیان کے سامنے نہیں پیچھے ہوں یہاں پہ ابا سفیان ہے تو ساتھی ابا سفیان کے پیچھے بٹھا دیے کیوں بٹھا دے پیچھے اس لیے اگر ابا سفیان کے سامنے لوں نا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اشارات میں ابا سفیان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیں کہ ایسا کر کرو نہ کروں نا کیا ہو سکتا ہے کہ اباس سفیان کی بات کریں اور وہ تعصب کی وجہ سے اس کو اشارے کریں کہ ایسا نہ کرو تو اس لیے میرا کل دوار اشار ادمی کا اس ساتھیوں کو ابا سفان کے پیچھ بٹ دیا کہ گویا ابو سفیان جو بات ہے ساتھی اس کو نہیں سکیں سکے سمجھ لیے سمتال ترجمانی ہوئی فیانہ کل نے اپنے ترجمان کو کہا قل لو کہ اس کو اب لہن لہن جمع ہے نا ابو سفیان اور اس کے اصحاب صاب اناضہ ہانواز رجول میں سوال کرنے والوں تم سے یہ حامر رجل اس رجل کے بارے میں اب ہاضر رجل آ گیا ہے کیا نبی علیہ السلام بیت المقدس میں شام میں وہاں پر موجود تھے اور حرتل نوپا تو دیکھ رہے تھے تم جو کہہ سکتے ہو مزید وغیرہ کو یہ کہہ سکتے ہو زبانی فن کا اگر یہ آباد بتا ہے تو ملے تو اب اصل بچائے کا زبت اس سے میں کہ سردار مچھے کو سوچتے تھا اس نکال کے وجہ یہ بن رہا تھا کہ بارت نہیں سہی تو جو بولا جھو بولتے میرے جھوٹ نسبت ہوئے یہ مجھے پسند نہیں ہے بازی اللہ حضرات جو ضعیف روایت پیش کرتی اس زمین جب یہ ضعیف روایت کسی وقت کسی کے سامنے جیسی حقت واضح ہو جائے گی پھر میں تر نسبت ہو جان نے کیسے پیش کی ہے ابو سفیان کو دیکھوں ابو سفیان کہتا ہے فول اللہ اللہ کی قسم لو لل اگر نہ ہوتی حیا یعنی درد من آئیں گے شروع کہ نقل کریں گے لوگ مجھ سے اللّہ یعنی امنی کا تو نبی پاک پر گروز بات دنوں کی مہنگا رہیے اور انسانیا ابد ہے پیل و ڈال جو ہے پیسوں جس کی سب میں تھے خران کے بے تو ہے اب کیوں یمنا سے فرار کیا اس لیے ایک خیال کو یہ تھا کہ اللہ کے رمدار بجتا ہے تو وہ آرام سال میں ہے تو بڑے سوال ہیں صاحب بہت بڑے سوال ہیں اس کی کیا فی الما کیوں نہ سب لے پہ کہہ رہی تھی کہ اللہ نہیں آتی اس لیے پہلے کنگ اقرب نصب میں قریب تر ہوں اگر یہ کہتا ہے کہ اسے نصحب آلہ نہیں تو اب آسان پھر تمہارے مذہب کہاں سے آلہ آ گئے تو اپنے مذہب کی حفاظت کے خاطر سچ بول دیا کہ نبی علیہ السلامۃ السلام جو ہیں زو نصب ان بہت بڑے خاندان کے ہیں بڑے خاندانی ہیں نمبر ایک کالا استفسار نمبر دو کالا فریہ کل فل کولا ہجوم کب تو قبل ہوا آئے کہ یہ بات آئے کہ یہ بات یگ دعوے ان تم سی ہر ہر اس میں خت ہوتی پیسے اب افیات ہو تمہارنا کئی تھی آج پھر سے ہی اگلی کمر سے تو اتنے یہ بات ید نوبت تقریب اسلاب کی باتیں کرتا ہے البا اس سے پیر کینی نہیں کی تو تقریبی آباد تو ہے بھی اس کے بہت ہے اب کسی سوال کالا لکھا ملک فریشلی گڑتے ار تو ابا سفیا نے کہا لانا کتنے سوال ہو گئے نہیں محمد کی آفغان کو عمارت بادشاہ گرائے عید انٹا ہوگا کہ اپنے بل کی جو بادشاہ اس کو پھر اٹھا لے اور اگر ان بل میں یہ بادشاہ نہیں جا تو عید داو یا بد یا کس سے کتنے نمبر کا چوتھا کالے رقل نکاح فرسٹ اشراف لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں تاب کی کیے ہیں جو افاہم یا کی ہیں تو عباس الفیان کا ابا اس کی تعبیر کرتے ہیں سال ہے کہتے ہیں نصب لحاظ سے کمزور ہوں کے یہاں سے کمزور ہوں رو لحاظ اشراف کمزور ہوں اشراف یا دیکھیے لہٰذے اباس الفیان نے کہ اس کے اطبہ جو افاہ جو ہے اب یہاں سوال ہے کہ ابوبا کے صدیق نے بھی اتباع کی کیا تو نہیں تھے عمر فاروق نے بھی اتباع کی تو اضافہ میں نہیں تھے اس وقت جافام اتباع تو جعفر نہیں تھے آج جو ہو گیا یہاں پہ وہ جو نہیں ہے یہ اضافہ جو سکھا ہے تو ابار اکثریت کہا ہے